اچھی اچھی اشارت عبارت کہتے ہیں کلام کو جملوں کو شیری کہتے ہیں میٹھوں کو اشارت کہتے ہیں اشاروں کو اللہ اکبر لکھتے ہیں میرے آقا کی مبارک باتیں بڑی میٹھی ہوا کرتی صحابہ کرام علی اردوان اس گفتگو کی لذت میں جایا کرتے بلکہ میرے پیچھے اسلائی بھائی کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک جب کلام فرماتے نا تو اہل مجلس پر چھا جاتے آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہوا کرتی امام اہل سنت اسی مٹھاس پر سبحان اللہ میٹھا درود پیش کر رہے کہ ان میٹھی باتوں پر شیری درود ہو اور آگے لکھتے کہ نبی پاک کے اشارے بھی اس قدر پیارے اس قدر فسی ہوا کرتے کہ پوری بات سمجھ آ جایا کرتی تو ان اشاروں کی عمدگی پر بھی لاکھوں سلام ہو اور اگلے شعر میں امام علیہ سنت لکھتے ہیں سیدھی سیدھی, سیدھی روش, روش پہ کروڑوں سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام روش کہتے رفتار کو چال کو میرے آقا بڑی چال والے سبحان اللہ لیکن کا یہ بھی موضاء ہوا کرتا آقا نارمل چال میں چلتے مگر سب سے آگے نظر آتے نبی پاک کا قد مبارک لمبا نہیں تھا کیونکہ لمبا ہونا بھی تو ایک عیب ہے نا معتدل قد تھا مگر آقا جب صحابہ میں بیٹھتے سب سے اونچے نظر آتے سبحان اللہ یہ بھی نبی پاک کا معاوضہ ہے اور پیارے آکا جب چلا کرتے نا میٹھے اسلامی بھائیوں اس روش کا انداز کیا ہوتا کہ خود پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کو کہتے میرے آگے چلو صحابہ آگے چلتے مگر نبی پاک کے پیچھے نوری مخلوق یعنی فرشتے چلا کرتے اور خود ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری پشت فرشتوں کے لیے فارق کر دو یہ کیسی روش تھی یہ کیسی چال تھی کہ جس کے پیچھے ہاتھ باندے فرشتے چل رہے ہیں سبحان اللہ سیدھی سیدھی روش پہ دوبارہ یہ دونوں اشارے اشار سنتے ہیں میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود اچھی اچھی اشارت پہ لاکھو سلام سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود سادی سلام میٹھی درود اچھی اچھی اشارت پہ سلام میٹھی میٹ ابارت شیر سد سر کروڑ دور سیدھی سید پر کروڑ دور سادی سادی سلام شمز میں سلام سخیان اللہ سبحان اللہ اب اگلے شیر کی طرف چل رہے ہیں بڑا مشہور شیر کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی, کوئی آنکھوں, آنکھوں والوں, والوں کی ہمت مت مت لاکھوں یہاں بڑا خوبصورت اشارہ ہے شب جو رب عزوجل کا دیدار نبی پاک نے سر کی آنکھوں سے کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں کیونکہ پورے عالم میں کسی کو یہ موقع نہیں دیا گیا کسی کو یہ شرف نہیں دیا گیا رب نے فقط اپنے حبیب علیہ سلاط کو اپنا دیدار اس طرح کرایا حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام سے ذرا پوچھو کہ رب کا دیدار کرنا کیسا ہے انہوں نے بھی تو عرض کیا تھا کہ یا اللہ میں تیرا جلوا دیکھنا چاہتا ہوں ارشاد ہوا تھا لن ترانی اے موسا تم نہیں دیکھ سکتے اور پھر ایک تجلی کوہے تور پر نازل کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تابنا نہ کر بے ہوش ہو گئے تو پیارے آقا علیہ السلام کے رتبے کا عالم کیا ہوگا اور یہ رب کے حبیب کا رب سے تعلق بھی کیسا ہے اسی بات کو ایک شاعر نے ایک اور دگا لکھانا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش ]ella. لن ترانی کہیں تقاضے یہ شیر لکھا نا ہمیں بتایا کہ ایک طرف تو لن ترانی کہا جا رہا ہے اور کہیں بلایا جا رہا ہے سبحان اللہ تو اسی معوزے کی طرف اشارہ ہے کہ کس کو دیکھا یہ بوسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھ سلام اس شیر کی تضمین بھی بڑی پیاری لکھی گئی ہے فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی و میراج سمجھے کوئی کوئی, کوئی, کوئی کوئی بے ہوش, ہوش جلووں جلو میں گم ہے کوئی کس کو कس دیکھا, دیکھا, دیکھا, دیکھا یہ بوسا دیکھا سے بوسا پوچھے کوئی, کوئی آنکھ والوں, والوں کی ہمت پہ, پہ لاکھوں سلام, سلام اچھا اب اگلے اچھا شعر کی طرف چلتے ہیں کہ اب بہت خوبصورت شخصیت کی طرف اشارہ ان کے آگے ذرا حمزہ حمزہ سطوت سطوت پر پر سلام سلام سلام الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں حمزہ نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کے مبارک چچا سید الشہدا سعید حمزہ امیر تعبار رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے جاں بازیاں یعنی جان ساریاں قربانیاں شیر غران یعنی بھپرا ہوا شیر دھارنے والا شیر اور ستوت کہتے ہیں دب دبا اب یہاں پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک چچا کا تذکرہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلے میں کفار مکہ کے مقابلے میں سیدو شہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جاں بازیاں جان نساریاں اور جراتیں ہیں اللہ اکبر عظمت اسلام اور اسلام کی شوقت کو اور بلند کرنے کے لیے گویا ایک شیر دھار رہا ہے اس اسد اللہ و اسد الرسول کی اس پر ہمارے لاکھوں سلام ہو اور یہ آپ کو شیر جو ہے ہم نہیں کہہ رہے خود نبی پاک علیہ السلط والسلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں تو شیر غران سطوت یعنی کفار کے سامنے دھاڑنے والا روب जमाने والا اور ان کے دل میں دل دہلا دینے والے اس شیر پر لاکھوں سلام ہو اور نبی پاک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا پیار کیا کرتے پھر کیوں نہ ہم ان پر صلوات و سلام پیش کریں پھر کیوں نہ ان کی بارگاہ میں ہم سلام کے نظرانے پیش کریں سبحان اللہ دونوں اشعار پھر سنتے ہیں امام عشق کو محبت کو فرماتے, فرماتے, فرماتے ہیں فرماتے فرماتے کس ہیں؟ کو دیکھا یہ بوسا سے پوچھے سا سا کو کو کو کوئی آنکھ والوں کی مت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر گرانے ست واخوں سلا سلا اس کو دیکھا منہ سب پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ ہوں سب پوچھے کوئی آنکھ والوں کی گن مت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے کی بازیاں شیرِ غررانِ سطوت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدا یک کو لاکھوں سلام میٹھے اسلامی بھائیوں اب بڑے پیارے انداز میں حالہ حضرت اپنے صلاة والسلام کو آگے لے کے چل رہے ہیں الغرز ان کے ہر موں پہ لاکھوں دروت ان کی ہر خو و خسلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام یعنی گویا ایک طرح سے اس میں آجزی بھی نظر آ رہی ہے کہ کس کس پیارے آکا کی خوبی پر سلام پیش کروں منہ کہتے ہیں بال کو بال مبارک کو اچھا خو و خسلت عادتیں اور انداز یعنی اعلی حضرت یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تو میں پیارے آقا کے ہر ہر بال مبارک پر لاکھوں درود بھیج رہا ہوں اور نبی پاک کی ہر عادت ہر خصلت ہر نبی پاک کے انداز پر لاکھوں کروڑوں درود پیش کر رہا ہوں سلام پیش کر رہا ہوں اور اگلے شعر میں لکھتے ہیں نا ان کے ان ہر نام و نسبت, نسبت, نسبت پہ نامی درود نامی, نامی, نامی, درود. نامی, نامی, کہتے, نامی ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ کے نام دار مشہور کہتے ہیں نبی پاک کے ہر نام پر آکا علیہ و السلام کے بہت ساری کتابوں میں بہت سارے نام نانوے نام تو بڑے مشہور ہیں یعنی ہر نام پر بھی بے شمار درود ہوں اور پھر لکھتے ہیں ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام نبی پاک کی ہر وقت میں جو حالت رہی نبی پاک کی صبح پر سلام نبی پاک کی شاموں پر سلام آکا کی دوپہر اور ان کی رات پر سلام ان کی ہر حالت پر سلام نماز پڑھتے وقت کی حالت پر سلام جہاد میں شرکت کرتے وقت کی حالت سجدے کی حالت پر سلام دعاؤں کی حالت پر سلام نبی پاک کی ہر ادا نرالی ہر وقت شاندار ہر حالت سبحان اللہ عظیم شان ہے تو پیارے آقا کی ہر ہر حالت پر ہر وقت پر اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر نام پر لاکھوں درود و سلام کیا پیارا انداز ہے گویا ہر چیز پر سلام ہو کیونکہ ہیں ہی آقا ایسے شاندار سبحان اللہ ذرا دونوں اشعار سنیے گا مزید ایمان تازہ ہوگا الغرز <سلام> <سلام> ان کے ہر مو پر <سلام> <لاخو> درود, <سلام> درود <سلام> ان کی ہر خوو <سلام> خو <سلام> لاکھ سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت لاخو سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں دور ان کے ہر خوب حسلت لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود۔ ان کی ہر پہ سا خوشلا ان کے ہر نامو نسیب نامی گرو سلام صفا جان رحمت پیلا کو سلام شمع مز میں ہدایت پہلا کو سلام